عند سدرت المنتہا کے پاس سدرت المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو ساتویں آسمان پر پایا جاتا ہے مسلم ایک صحیح روایت کے مطابق یہ درخت چھٹے آسمان پر ہے اور اس کا نام سدرت المنتہا اس لیے ہے کہ زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے اس کی انتہا وہی درخت ہے اس کے معورہ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے گویا بیری کا وہ درخت اس جگہ ہے جہاں مخلوقات کے علم شہدہ کی روحوں اور زمین سے اوپر چڑھنے والے تمام اعمال کی انتہا ہے یعنی وہ جگہ تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر ہے وہاں مخلوقات کی بلندی کی انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اسی صدر المنتہا کے پاس جبرعیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جس کے قریب شیطان نہیں پھٹک سکتا تھا